الرحیم کتاب الغسل اب تک مسائل وضو امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے اب یہاں سے مسائل غسل شروع ہو رہے ہیں وضو کے مسائل اس کا تعلق حدث اصغر سے تھا اور غسل کے مسائل کا تعلق حدث اکبر سے ہے تو ابھی تک بیان حدث اصغر تھا اب یہاں سے ذکر حدث اکبر کا ذکر ہے پہلے یعنی چھوٹی پہلی تھی اب بڑی پہلی تھی پہلے ویسے وضو کس سے ہوتا ہے وضو کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا اس کے فرائض کیا ہیں ابھی غسل بیان کر رہے ہیں کہ غسل کے کی کیا فرائض ہیں وصل کا طریقہ کیا ہے تو وہ چونکہ حدث سے اصغر تھا اور یہ حدث اکبر ہے تو اصغر جو ہے ترقی اصغر سے اکبر کی طرف ہوتی ہے اس لیے اصغر کو پہلے ذکر کیا اب احداث سے اکبر کا ذکر ہو رہا ہے دوسری وجہ تقدیم یہ ہے کہ وہ کثیر الوقوع ہے اور یہ قلیل الوقوع ہے یعنی وضو کرنا تو ہر ایک کے لیے ہے اور ہر وقت ہے غسل تو کبھی کبھی ہوتا ہے اگر شادی شدہ ہو تو شادی شدہوں کے مقابلے میں غیر شادی شدہ تو زیادہ ہیں تو اس لیے ان کا ذکر پہلے آ گیا یا یہ ہے کہ وضو تو دن میں پانچ نمازیں ہیں پانچ مرتبہ ضرورت پڑتا ہے غسل تو کبھی چلو اگر بہت زیادہ ہو تو کبھی دن میں چوبیس گھنٹوں میں ایک دن پڑتا ہوگا تو اس لیے غسل کی ضرورت کم پڑتی ہے وضو کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو اس لیے وہ کثیر الوقوع تھا یہ قلیل الوقوع ہے تو کثیر الوقوع کو مقدم کر دیا ہے قلیل الوقوع پر تو فرما دیا ہے کتاب الغسل اب یہ غسل اس کا طریقہ استعمال تین تروق پر ہے کیا طور ایک طریق تو یہ ہے کہ الغسل ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیا ہوسل ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غسل ہو غسل بے زمل غین نہانے کو کہتے ہیں مالی دن یعنی اپنے بدن کو ملنا تو عماً جب آدمی غسل کرتا ہے تو صابن بھی ہوتا ہے صابن نہ ہو تو پھر بھی ایسا ایسا کرتا ہے ٹھیک ہے نا ملتا ہے بدن کو غسل ہے نفس سے دھونے کو جیسے کپڑا بھی دھو اس کو غسل کہتے ہیں اس کو غسل نہیں کہیں گے آپ بھائی کیا کرتے ہو کپڑا دھو رہا ہوں اکسل و سو بھی لیکن یہ نہیں کہو کہ اکسلو سو بھی کہ میں کپڑے کو غسل دے رہا ہوں غسل نہانے کو کہتے ہیں غسل جو ہے نفس دھونے کو غسل ہر بے قسل غین ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے تم غسل کرو جیسے پانی اس کو بھی غسل کہتے ہیں صابن اس کو بھی غسل کہتے ہیں پہلے زمانے میں آشنان وغیرہ جو پتے وغیرہ تھے نا تو اس کو بھی غسل کہا جاتا تھا تو غسل جس سے غسل کیا جائے غسل غ... نہانے کو غسل نفسی دھونے کو اب یہ کتاب الغسل نہیں ہے یہ کتاب غسل ہے یعنی نہانے کا باس وقول اللہ تعالی تو کتاب الغسل وقول اللہ تعالی اور دربیاں نے تفسیر اس قول رب العزت کے ون کن تم جنوباً اگر تم جنابت میں ہو تو اپنے آپ کو خوب پاک کر لیا کرو اب یہ سورت النساء کی آیت ہے علاقول تالا لال لقم تشکرون تو یہ علاقولی تالا لال لقم تشکرون یہ کون سی آت ہے یہ تو ان کو تم جنوبن کی ہے نا وکول ہی تالا یا من علاقول غفورا ہمارے بخاری کے بین سطور میں لعلکم تشکرون پر لکھائے حاضر آیتو فی المائدہ آپ کے کتاب میں بھی یہ سترہ ہیں تو یہ دوسری آیت جو یا لزین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاصلو جوہکم و عیدیہکم تو آخر میں اے فمسو من ہو ولاء القم تشکر آیت معدہ کی انتہا ہے <coughs> امام بخاری رحم اللہ نے باب الغسل کی ابتدا میں دو آیتوں سے اشتہاد کیا ہے ایک آیت سورت النساء کی اور ایک آیت صورت معاہدہ کی ان دو آیتوں کو ذکر کرنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ غسل کا وجوب جو ہے یہ ایک قطعی امر ہے جنابت کی حالت میں غسل واجب ہے اب یہ ایک قطعی امر ہے جو کہ قرآن کے نص سے ثابت ہے تو لہذا غسل کرنا جنابت کی رفع کے لیے یہ واجبات میں سے ہے ان ذکر تو وجوب ہے لیکن مراد اس سے فرض ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان دو آیاتوں کو پیش کیا وہ ان کو تم جنوبا تو ہر ام ذاکقم تم الاسلا فلو اب غسل کی ابتدا کس سے ہوتی ہے وضو سے ہوگی تو پہلے وضو ہے اس کے بعد نہانا ہے تو وضو کے فرائض کتنے ہیں چار چار ہیں ٹھیک ہے اب غسل کے فرائض کتنے ہیں اس میں اختلاف آپ احناف کے نزدیک غسل کے کتنے فرائض ہیں تین ہیں پورے بدن کو صاف کرنا ہے نہانا پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے مزمزہ کرنا ہے منہ میں کلی کرنی ہے استنشاق ناک میں بس یہ تین فرائض آپ کے ہاں امام شافی اور امام احمد کے امام مالک رحم اللہ کے نزدیک غسل کے ایک کہ ہی فرض ہے بس پورے بدن کو صاف کرو استنشاق اور مزمزہ کلی اور کل کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا امام شافیہ علیہ الرحمت اور امام مالک کے نزدیک یہ سنت ہے وضو کے اندر جس طرح سنت ہے تو غسل کے اندر بھی یہ سنت ہے امام احمد رحم اللہ کے نزدیک تین قول ہیں ایک وضو میں بھی سنت تو غسل میں بھی سنت وضو میں بھی فرض غسل میں بھی فرض ایک یہ ہے کہ مزمزہ وہاں بھی سنت ہے وضو میں تو غسل میں بھی سنت ہے البت استنشاق جو ہے ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے امام احمد کی تین اخبار ہیں ٹھیک ہے بھائی دونوں میں سنت ہے دونوں میں سے معلوم ہو گیا وضو اور غسل دونوں میں دونوں میں واجب ہے یا مز مزہ وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے استنشاق وضو میں سنت ہے اور غسل میں کیا ہے واجب ہے یا فرض ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ غسل کرنا اللہ کریم فرماتے وہ ان کن تم جنوبند فت تو اب فت امر بت ہے اور یہاں کرات مشددہ ہے شد سے ہے تو اس کا معنی کیا ہے لفظی معنی کن جنوبند اگر تم جنابت میں ہو تو فتو ہرو اپنے آپ کو خوب پاک کرو تو جب خوب پاک کرو تو خوب سے کیا مرادے ایسا پاک کرنا ہے جس میں مبالغہ ہو اور تیز بیداری ہو تاہ تک الشا رتن جنابت ہر ایک بال کے نیچے جنابت پڑی ہے تو گوئے کہ ایسے انداز سے نہاؤ کہ پورا بدن تمہارا جو ہے وہ صاف ہو جائے اور بدن کے تمام حصے میں پانی پہنچ جائے اب یہ مزمض اور یہ استنشاق اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت غسل یعنی غسل ہے اور ایک حیثیت وضو ہے وضو میں ہم سنت کہتے ہیں اور غسل میں ہم فرض کہتے ہیں کیا وہ اس لیے کہ اس منہ کا اور ناک کی بھی دو حیثیتیں ہیں یہ منہ ایک حیثیت سے ظاہر ہے منہ کھولو تو یہ ظاہر ہے تو میں ہم نے اس کا حکم ظاہر کیا کر دیا ہے تو سنت ہے اب یہ منہ کیا ہے بنزل ہے بہت میں باطن ہے یوں بند ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں اندر کیا ہے اب یہ پہلی بات آکس میں وہ غلطی یہ وز میں ب منزل کیا ہے باطن ہے ب کیا ہے باطن ہے تو اس کا کیا ہوا سنت ہے اور غسل میں ب ظاہر ہے تو ظاہر بدن تو پورا دونوں فرض ہے تو لہذا لہٰذا بھی اس کا فرض ہے ٹھیک ہے بھائی مسئلہ پہلے الگ ٹھیک ہے وزو میں اس کا حکم ب کیا ہے باطن ہے اور غصل میں ب ظاہر ہے تو غسل میں ظاہری بدن کو تو پورا دونوں فرض ہے تو مز مز بھی فرض ہے اسی طرح یہ ناک ہے یہ علماء کہتے کہتی یوں دیکھو تو یہ کیا ہے باطن ہے بات کو حقمیر ناک اندر میں سے نظر نہیں آتا ہے لیکن اگر یوں ہو تو بمنزل ہے ظاہر ہے پھر پورا عرض تو اسی طرح جس طرح رمضان کا مسئلہ ہے باہر سے پانی لو اور منہ میں ڈالو تو کیا ہے روزہ ٹوٹے گا لیکن اگر تلاوت تم کرتے ہو اور منہ میں لعاب جمع ہو جائے اور آپ اس کو نگل لیں تو روزہ ٹوٹے گا اگر باہر سے ایک اطرا پانی کا تو ٹوٹ جائے گا اندر سے اگر تو جتنے بھی اندر چلا گیا تو نہیں ٹوٹے گا اس لیے اس کے دو حکم ہیں حکم ظاہر و حکم البات وز میں باطن کے کی لا کیا لحاظ کیا گیا ہے اور ٹھیک ہے اور غسل میں تو اسلام کہتے مزمزہ اور استنشاق یہ فراز میں سے ہیں تو امام بخاری کا مقصد آپ سمجھ گئے ہیں ابھی آب آب پہلے جاؤ آگے جاؤ باب الوضو قبل الغسل دیکھو علماء کرام مقصود امام بخاری کا آپ کو غسل کا طریقہ بطور کمال بیان کرتے ہیں کہ غسل میں کامل طریقہ کیا ہے اگر آپ وضو نہیں کریں گے نا صرف جا اور مزمزہ کر لو ناک میں پانی ڈال لو اور بس نہ آپ پاک ہو گے بس اسے نہانے کے انداز میں بھی وضو ہو گیا ہے لیکن اعلی اور افضل اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایسا وضو بنائیں جیسے آپ نماز کے لیے بناتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے پہلے سنجا کرتے سنجا کے بعد ایسا وضو بناتے جیسے کہ نماز کے لیے بنا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی غسل فرماتے تھے یہ طریقہ اکمل ہے تو چونکہ نبی علیہ السلام کی طریقے تو سب کامل ہیں تو کامل طریقے کا غسل امام بخاری آپ کو بتاتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ وہ غسل سے پہلے وضو کر لیا کرو جناب حضرت عائشہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ ہیں نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نے جناب تھے جب اللہ کے نبی جنابہ سے غسل فرماتے تھے تو بد آ جب غسل کا شروع کرتے تھے تو وہ غسل یدے ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے سم مایا پھر وضو بناتے کمایا کم توجہ نے سناتے جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں پہلے ہاتھ دھونا ہے پھر وضو کرنا ہے سم خلاسا بہ فلمائے پھر داخل کرتے اپنے ہاتھ کو پانی میں یعنی اگر بالٹی ہوتی تو اسے پانی لیتے فیوخلوبیا اصول شارے تو ایسے حلال فرماتے اپنے سر کے بالوں کے اصول داڑی کے بالوں کے اصول تو جو کرو آج تو پانی بہت زیادہ ہے نا آپ کو پانی ملتا ہے دوسرے بھی بورنگ ہو رہا ہے کہ آپ کو وا پانی مل جائے لاہو ابھی ہمارے پاس کی قدر نہیں ہے ابھی اٹک سے آگے جامعہ والی کے علاقے میں جاؤ نا پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ پانی کے کیا مکان ہے اب دیکھو یہ داری ہے پانی اس وقت کم تھا تو پہلے ہاتھ کو بکو پھر یوں ٹھیک ہے پھر سب سر کے اصول یوں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے اس کے اصول میں آپ یوں کریں گے نا تو اس کے اصول گیلے ہو جائیں گے پانی اس کو پہنچ جائے گا پھر اگر تھوڑا سا پانی بھی آپ ڈالیں گے تو آپ کا سر جو ہے مکمل طریقے سے پانی اس کو پہنچ جائے گا اور دھویا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھگو کر پہلے اصول میں یعنی یوں ہاتھ مارتے تھے ٹھیک ہے سماسی صلاح فمبی ادی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تین بک لف کیا ہے تین لف پانی ڈالتے تھے یاد دی ہے آگے رواج آتی ہے جس میں بیا دے ہے بیا دے ہی تسنیا ذکر ہے سمے فیض الما آلہ جلدی کلی پھر بہاتے تھے پانی اپنے پوری جسد پر تو پہلے وضو کیا ہے اس کے بعد سر کے بالوں میں پانی پہنچایا ہاتھ کے ذریعے اس کے بعد پھر پوری بدن کو دویا ہے چلو اصل ہے <تصفح> عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں حضرت میمونہ جو کہ نبی پاک کی بیوی ہے کال فرماتی محمونا تضور رسول اللہ صلی اللہ سمضلا اللہ کے نبی نے وضو بنا جیسے وضو بناتے تھے نماز کے لیے غیر رجلے اس حال میں کہ نئی دعے تھے پاؤں کو پہلے اب اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ شاء صرف فرجو اللہ کے نبی نے استنجا فرمایا اب یہاں ادب کا معنی کروں وہاں اسابو میر الزا اور دو چیز جو کہ اللہ کے نبی کے بدن پر نبی علیہ السلام کے بدن پر پہنچے تھے مر الآزا یعنی نامناسب چیزوں سے غیر مناسب چیز اگرچہ حضرات نے لکھا ہے گندگی یعنی منی یا وغیرہ وغیرہ نامناسب چیز سما افاظ الماء پھر اللہ کے نبی اپنے بدن پر پورا پانی ڈالتے نہ ہارج لے تو پھر ایک طرف کر دیتے اپنے پاؤں کو فاغا پھر ان کو دو لیتے حاضی غسل من الجنابت یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا جب جنابت سے غسل فرماتے تھے تو یوں طریقہ تھا طریقہ یاد ہو گیا ہے پہلے وزو بنایا پاؤں نہیں دوئے پھر غسل کیا ہے غسل سے فارغ ہو کر اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے اس کے لیے مسئلہ سمجھے غسل خانے دو طریقے پر ہیں ایک آج کل کے خانے ہیں اور ایک پہلے زمانے کے خانے تھے وہ غسل خانے کے جہاں پہ غسل کا پانی جمتا ہے یعنی غسل خانے کچے ہیں وہاں سراخ نہیں ہے جالی وغیرہ نہیں ہے آپ نہاتے ہیں اور پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے تو وہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پاؤں بعد میں دونا ہے اس لیے اگر پاؤں آپ دوئیں گے تو پاؤں کے دھونے کا فائدہ نہیں ہے پھر پانی مستعمل میں کرے ہوں گے آپ لیکن اگر غسل خانے آج کل کے جس طرح پلستر شودا ہے ٹائل لگا ہوا ہے پانی ٹھیرتا نہیں ہے تو پھر ترتیب یہی ہے کہ آپ نے پہلے مکمل وضو کرنا ہے پاؤں دھونا ہے اس کے بعد پھر نہانا ہے آگے جائیں. اس حوصلے رجل ما امراتی یہ باب ہے نہانا ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے یہ ایک مسئلہ آ میں چلتا ہے اور امید یہ کبھی ہے کہ آپ نے میرے خیال میں جو ہے ترمیز شریف میں پڑھ لیا ہے وہاں پہ امام ترمیزی نے جو باپ باندھا ہے تو وہاں پہ باپ یہ کہ باپ غسل رج بفضل مر آتے ایسا باب ہے نا اچھا یہاں پہ آپ مسئلہ سمجھیں یہ مسئلہ ہے آیا ایک آدمی یعنی اب کل یہ مسئلہ ہم نے پائے آیا ایک آدمی اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آسان مسئلہ یہ ہے کہ بچا ہوا پانی اگر آپ کی بیوی ہے وہ خانے میں گئی بالٹی میں پانی تھا اس نے اسے ایک لوٹا بھر لیا اس سے وضو بنا لیا ہے ابھی آپ جاتے ہیں باٹی سے آپ لوٹا بھر کر وضو کرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کے وضو کہ نہیں ہو سکتا ہے تو تین معروحیفہ شافی و مالک رحم اللہ فرماتی یہ وزو ہوتا ہے وضو بے فضل طور المرآ ہوتا ہے امام احمد صاحب کا مسلک یہ ہے کہ وضو بچے ہوئے پانی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتے اس صورت میں ہے کہ یہ وضو الا سبیل تعقب ہو یعنی پہلے آپ نے وضو کیا ہے بعد میں بیوی نے کیا ہے پہلے آپ کی بیوی نے وضو کیا ہے بعد میں آپ کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ وضو یا غسل ہے الا سبیل تعقب نہیں بلکہ الا سبیل اشتراک آپ ہی پانی لیں میں بھی پانی لیتا ہوں تو آپ کی ایک طرف آپ کی بیوی ہے اور ایک طرف آپ بیٹھے ہیں درمیان میں ڈرم ہے یا بالٹی ہے اس سے اگر آپ پانی لیں اشتراک کے طور پر تو یہ اجازت ہے آپ لے سکتے ہیں یہاں بھی یہی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اور اللہ کے نبی اکٹھے غسل کرتے تھے درمیان میں پانی تھا بالٹی تھی اس سے میں بھی پانی لیتی اور اللہ کے نبی بھی لیتے بات سمجھ گئے ہیں گو کہ اشتراک کی صورت پر تو کسی کے اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں چونکہ امام میں بخاری ہمارے احمد کے ساتھ ہیں کہ مسلم ناقز الوضو نہیں ہے کہتے ہیں کہ ناقز الوضو ہے اب جب وہ پانی لیں گے اکٹھے تو بھئی ایک بالٹی ہوگی ایک اس میں ایک بٹل ہوگا وہ بٹل کبھی آپ لیں گے کبھی آپ کی بیوی لے گی تو لین دین میں جو ہے ایک دوسرے کو بات تو لگے گا لیکن اس لگ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو خراب نہیں ہوتا امام مشی فرماتے کے مسل مرا ناقص ہے امام بخاری کہتے کہ ناقص نہیں ہے ہمارا مسلک تو آپ کو معلوم ہے کہ ناقد نہیں ہے غسل وضول ما عمراتی تو یہاں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر خاون اور بیوی دونوں اکٹھے ایک غسل خانے میں جا کر غسل کریں تو کر سکتے ہیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ دیکھنا اور نہ دیکھنا خاون اپنی بیوی کو مکمل طور سے دیکھ سکتا ہے تو بیوی اپنے خاون کو مکمل طور سے دیکھ سکتی ہے ہاں وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر نہ دیکھیں تو یہ حیا کامل کی بات ہے یہ حضرت آشر صدیقہ فرماتی تھی کہ وہ اللہ مارے تو فرض رسول اللہ, اللہ قدو خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا یعنی مقامی مخصوص میں نے بالکل نہیں دیکھا اللہ اکبر یہ تو کما لے آیا ہے لیکن اگر دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے مشکات میں بھی اس کا کچھ حصہ تھا تو میں نے مشکات کو وہاں پہ بتایا ایک کتاب ملتی ہے محمد عمر پالن پوری کی اور اس کتاب کا نام ہے تف فت تو وہ لے لو بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں یہ تمام اس رواجی زندگی کے اصول اور آداب ذکر ہیں میں نے کو بتایا آج کل کے آداب کچھ اور ہیں اللہ معافی دے اس لیے کہ لوگ یہ ڈش دیکھتے ہیں انگریزوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا یہ ماحول کوئی اور ہے اسلامی ماحول کچھ اور ہے تو اب اگر آپ کہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام اور ہر اکٹھے کیسے غسل کرتے تھے تو میں نے کہا کر دیکھتے تو جائز تو ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے تو پورے ننگے نہیں ہوتے تھے چادر لپیٹتے تھے اور آج بھی ایسے علماء حضرات ہیں ہمارے ساتھ میں ہمیں پتا ہے کہ ابھی تو نہیں ہے وفاظ اللہ ان کی بخشش فرمائے جب غسل خان جاتے تو باقاعدہ ان کے لیے ایک چادر ہوتی وہ لپیٹ کر اس کے ساتھ غسل کرتے آج کل تو ہم اس میں بڑے بڑے پدیا دم شیشے ہیں اس میں کھڑے ہوتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں کیسے نظر آتی پیچھے بھی دیکھتے ہیں کیسے نظر آتے ہیں ابھی تو حیات تو سے نکل گئی ہے لیکن پہلے لوگ تو بڑے حیاتار تھے نا اور اگر چادر کا پردے بھی نہ ہو تو میں نے ان کو بھی وہاں مشکلات نے کہا ابھی میں میرا ستر کہاں سے نافسی ہے نا زانو تک ہے درمیان میں پھٹا ہے میں آپ کو نظر ناپ سے نیچے میرا برتن آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ بھی یہاں میری نزدیک ہو جاتے تو مجھے بھی آپ نظر نہیں آتے ہیں تو جب درمیان میں برتن پڑا ہے دونوں کے یہ پردہ حجاب دونوں کا موجود ہے تو لاشکار ہے آنِ سہری عنور و تنا شی اللہ آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من واحد میرے اللہ کے نبی دونوں ایک برتن سے غسل کرتے تھے ایک قدح سے اب یہاں قدح تو پیالے کو کہتے ہیں بھائی پیالے سے کیسے غسل ہوتا تھا فرمائے جو قارل فارق اس قدح اس پیالے کا نام فرق تھا اور فرق میں تقریباً جو ہے نا سولہ ریت پانی آتا تھا اور ایک رت جو ہے مسل کیا ہے آج سے ہے تو سولہ ریت کیا ہو گئے آٹھ کلو ہو گیا تو آٹھ کلو کا پانی چار کلو کا نبی علیہ السلام کے لیے اور چار کلو ہتیاشے کے لیے رضی اللہ عنہ تو کوئی فرق نہیں ہے آگے آؤں میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا آگے جاؤں What? باب الغسل غسل بسائی ونحلی. یہ باب ہے غسل کرنا <تصفح> پانی سے اتنا پانی کے بمقدار ایک سوا ہو وہ یا اس کے ماند یعنی اس کے قریب یا اس سے زیادہ لیے کہ وہ نہوی کا معنی یہ ہے کہ نہوی مثل سوا یا سوا کے مانند ہو یا سواہ سے کچھ زیادہ ہو یا سواہ سے کچھ کم ہو پہلے اس سے یہ معلوم کرو کہ سوا کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا سو ایک پیمانے کو کہتے ہیں جس میں تقریبا چار مد کی مقدار چیز آئے جو چار مد کے مقدار کسی چیز کو سمائے یعنی اس میں آئے اب مد کیا ہے اس مد میں اختلاف ہے یعنی چار مد کی چیز جس برتن میں آئے اس کو عربی میں سوا کہتے ہیں اب مد کی مد کا تخمینہ کیا ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مد ایک رتل اور سر رتل کے مقدار ہے یعنی آدھا سے آدھا شیر اور اتشیری کا تیسرا حصہ تو ایک مد ایک رتل اور سل رتل کے مقدار ہے احناف کی نزدیک مد کا مقدار دو رتل ہے دو رتل ہے تو کہ ایک مد کی مقدار ایک کلو ہے دو اتریری ایک کلو بنتا ہے بات سمجھ گئے مولانا سے اصل اختلاف اس میں ہے یہ اختلاف پڑا کیسے ہے ایک ہے مد سوائے حجازی ایک ہے سوائے عراقی حجاز والوں کا سوا اس کا ایک مد یعنی ایک رتل تیس آرطار یا تیس اختار کے مقدار تھا جی بات سمجئے ایک ریتل تقریباً تیس استار سے تیس استار کا ایک ریتل ہے حجازیوں کا اور بیس استار کا ایک ریتل ہے عراقیوں کا اب وہ جب حجازیوں کی تیس استار کا ایک ریتل ہو گیا تو ایک سو پانچ ریتل اور سیتل کا ہو گیا ایک سوا کا مقدار پانچ ریتل سرس ریتل ہو گیا جب عراقیوں کے نزدیک جو ہے ایک ریتل یہ بیس اختار کا ہے تو لہذا ایک مد جو ہے وہ رتلین ہو گیا تو ایک سوا کتنے ہو گئے سمانے تو ارتالین ہو گئے رنبو کام کرتا ہے نہیں کرتا اب حجازی اور عراقی یہ ان میں اختلاف کیوں ہوا ان شاہ کشمیری رحم اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے یہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے یہ لفظی اختلاف ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں دو قسم کے سوا چلتے تھے حجازی بھی اور عراقی بھی حجازی کا وزن زیادہ تھا اور عراقی تھوڑا تھا دونوں قسم کے استعمال ہوتے تھے ٹھیک ہے ذہن کام کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوا احادث میں آتا ہے کہ نبی علط اسلام یا توجہ بدین و یقین اب کبھی آتا ہے نبی علیہ مدین ایک مد کے مقدار پانی استعمال کرتے تھے وضو کے لیے دو مد کے مقدار استعمال کرتے تھے اور کبھی آتا ہے جس میں ایک سعاخ کے مقدار بھی نبی علیہ السلام وصر کے لیے پانی استعمال کرتے تھے تو ان شاہ کشمیری رحم اللہ اور اس طرح باقی بزرگوں نے شیور ہند رحم اللہ ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی تحبیبی شرحی نہیں ہے کہ اس سے کم پہ گنا ہو یا زیادہ پہ گنا ہو یہ اصل میں جو ذکر ہوتا ہے یہ قدر ماں یکفی کے اندازے پہ ذکر ہوتا ہے کہ غسل کے لیے اتنا پانی چاہیے اللہ قدر ماں یکفی اتنا مقدار کہ وضو کرنے کے لیے کافی ہو جائے اور کے لیے کافی ہو جائے تو ایک مد کا پانی وضو کے لیے کافی ہوتا ہے اور ایک چار یعنی ایک سوا پانی چار مب کے پانی آٹھ ریتل پانی یعنی چار کلو پانی جو ہے یہ غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو عادی میں جو ذکر ہے یہ قدر مایسی کے لحاظ سے ہے یہ کوئی تحدید شرعی مقصود نہیں ہے کیسے کم یا زیادہ استعمال کرنا گنا ہے بات آ گئی ہے ہاں میں نے صبح بھی سواب مشکل کو کہا تھا آپ کو بھی کہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ غسل کے لیے چار کلو پانی متعین کر کے نہائے نہائے اور اس نظریے سے کہ بھئی میں آج سنت ادا کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ کے نبی نے بھی غسل کے لیے ایک شواخ کا مقدار پانی استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو سوار ملے گا سے ملے گا کہ اس کے لیے نیت ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ سواخ سے کم میں پاکی نہیں ہو سکتی اور سوا سے زیادہ استعمال گناہ ہے تو یہ بات گناہ ہے یہ بات کرنا کیا ہے گنا اب شاہ کی مقدار پہ تم سم سمجھ گئے ہو سوائے حجازی و سوائے عراقی ٹھیک ہے آپ عراقی ہیں ہوشکا نا اور امام شفی الحم اللہ حجازی سواہ کو پسند کرتے تھے ہاں جاؤ اچھا توجہ کرو یہ حدیث مبارک ہے سمیت ابا سلمت آ ابو بکر ابن حفظ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سلمہ سے سنا ابا سلمہ جو ہے حضرت عشہ رضی اللہ تعالیٰ کا رضائی بھائی ہے کون ہے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی ہے اور عبد الرحمان ابن ابھی بکر جو ہیں یہ حضرت عاشر کے سکے بھائی ہیں لیکن باپ کی نسبت سے تو اچھا یہ کہتے ہیں کہ دخل تو آنا ہوا عائشہ ابو بکر ابن حس کہتے ہیں کہ میں دخل تو انا واخواشا میں اور حضرت عاشہ کا بھائی رضائی عباس دونوں کے حضرت عاشق کے پاس اللہ اخوا تو حضرت عاشق سے اس کے بھائی رضائی نے پوچھا ان غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت غسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے فدات عائن توجہ کرو فدات کے درمیان بھی بات سنو تعلیم جو ہے یہ دو قسم کا ہے ایک تعلیم قولی ہوتا ہے اور ایک تعلیم فعلی ہوتا ہے تعلیم قولی یہ ہے کہ کسی کو بتائیں کہ اتنے مقدار سے وضو بنایا تھا اور پہلے جو ہے دائیں طرف پانی ڈالا بعد میں پھر بائیں طرف پانی ڈالا یہ تعلیم قولی ہے تعلیم فعلی یہ ہے کہ دیکھو پانی لیا یہ دیکھو پھر پانی لے کر یوں ڈالا پھر یوں ڈالا یہ کیا ہے تعلیمی فیلی ہے تو حضرت صدیقہ نے اپنی رضائی بھائی ابا سلمہ کو نبی علیہ السلام کی غسل کی کیفیت بتائی لیکن کس برد تعلیم برد سے فیلی تعلیم برد سے فداتی انائن اہاً اہاً انہوں نے منگایا ایک برتن ناخائن جس کا تخمینہ ایک سوا کے برابر تھا فختشا نے گوسل کیا حفاظت اور اپنے سر پہ پانی ڈالا ہمارے اور, و اور درمیان پردہ تھا اب یہ تو رضائی بھائی تھا تو رضائی بھائی کے سامنے کیسے گوسل کیا بات سمجھ گئے تو ابھی یہ رضائی بھائی جو ہے یہ کسے محرم سے ہے کہ نہیں ہے تو محارم جو ہے اپنی بیوی یا والدہ ہو آپ کی بچی ہو آپ کی بہن ہو آپ اس کا سر دیکھ سکتے ہیں اس کا بازو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب درمیان میں حجاب ہے ہر تہشوں نے دیکھا دیکھو اے یوں پانی ڈالا پھر یوں پانی ڈالا تیسرے یہ مراد نہیں کہ کپڑے وغیرہ نکال کر پانی ڈالا ہے گرمی کے موسم میں پانی کپڑے کے اوپر بھی لوگ ڈالتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ پورا غسل کیا تو پانی لیا کچھ حصہ دائیں طرف ابتدا شروع کیا پھر بائیں طرف شروع کیا اور کہا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی غسل کیا کرتے تھے قال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں وقال بن و وقال یزید ابن ہارون اور بحثو و آن شعبہ یزید ابن ہارون اور بعض اور امام جودئی یہ حضرت شعبہ سے نقل کرتے ہیں قد رسائن وہاں پہ ہے حدیث من نغین اور یہاں پہ آگے قدر سواہنا ہے یا قدر سائن ہے یعنی ایسا برتن جو بمسری سواہ تھا ایسا برتن جو کہ بقدار سواہ تھا تو لاشکار آگے جاؤ یہ دوسرے حدیث مبارک ہے امام بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غسل کے لیے ایک سوا کے مقدار پانی کافی ہوتا ہے زیادہ استعمال کی ممانحات نہیں ہے کہ اگر آپ دو بالٹیوں سے نہ تو نہ ہو نا لیکن ایک سوا یعنی چار کلو پانی اگر آپ ترتیب سے استعمال کریں تو یہ ہو سکتا ہے اب یہ پانی کی قلت ہونا تو ابھی ایک لوٹا پانی آپ لیں اسے تھوڑا تھوڑا پانی لے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا یوں تو دو تین دو لوٹوں سے بھی آپ کا حوصل ہو سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں یوں ڈال دیا ایک لوٹا یوں ڈال دیا یہ سارا رہ گیا ہے پانی تو بہت ہے نا اچھا تو جو کرو حد سنا ابو جعفر ابھی سا کہتے مجھے حدیث بیان ابو جعفر نے ان ابو جعفر جابر ابن عبداللہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ہوا یہ ابو جعفر و ابو ہو اور ابو جعفر کے والد زین العابدین ٹھیک ہے قومن اور جابر کے پاس ایک قوم بیٹھی تھی فرسا علوان غسل اس قوم نے جابر سے غسل کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں ہمیں تعلیم دو یا غسل کے بارے میں پوچھا کہ غسل کے لیے کتنا پانی درکار ہونا چاہیے فقار جابر نے کہا یکفی کا سوا تجھے کافی ہوتا ہے پانی بمقدار مقدار ایک سوا کے فقار ظلم تو ایک آدمی نے میں کہا ماں یکفی مجھے تو نہیں کافی ہوتا ایک سا کا پانی تو میرے کافی نہیں ہے یہ تو نہ کافی ہے فقال جابر و جابر نے کہا کا نا من ہو او من منکشارن یہ ایک سا کا مقدار کا پانی کافی ہوتا تھا من اس شخصیت کے لیے ہو اوفا منکشارن جو کہ آپ سے گنے بالوں والا تھا زیادہ بالوں اوفا زیادہ بال جو تجھ سے زیادہ بالوں والا تھا اس کو بھی, اس کو کافی ہوتا تھا تو تجھے کیسی کافی نہیں ہے اور یہ اوفا من کا کون ہے سلام یا یہ فرمایا, یا فرمایا، من من کا اتنا مقدار پانی کافی ہوتا تھا اس شخصیت کے لیے جو تجھ سے بڑے بہتر اور افضل تھے اللہ کے نبی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے اور ایک سواتے ان کا غسل ہوتا تھا اللہ کے نبی بڑی شخصیت جب ان کے ان کی غسل کے ایک ساخت کا مقدار کا پانی کافی ہوتا تھا تو تیرے لیے کیوں کافی نہیں ہوتا ہے کافی ہونا چاہیے سما ام ام ام منافی صوبن پھر امامت کی ہمارے لیے ایک کپڑے میں اب ام بمانے امامت ہے اس میں اختلاف ہے کہ سما ام منا امام امّا امّا کون بنا ایک ٹھیک ہے اور یہ کلام کس کا ہے ایک کلام تو یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ امنا امام نبی علیہ السلام ہے اور کلام جادر کا ہے تو سم ام فی سی پھر اللہ کے نبی نے امامت کی ہماری ایک کپڑے میں اللہ کے نبی نے غسل کیا پھر اپنے آپ سے ایک کپڑے کو لپیٹا اور ہمارے لیے نماز پڑھائی لیکن اس سے زیادہ مناسب بلکہ ان یہ ہے کہ امنا امام جادر تھے اور یہ کلام ابو جعفر کا ہے تو سم ام مانا ابو جعفر کہتے ہیں پھر جابر نے امامت ہی کی ہماری فیسوں پہ ایک کپڑے میں اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ امام کون تھے جابر رضی اللہ عنہ اور یہ کلام کس کا ہے ابو جعفر کا ہے تو ابھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے ایک کپڑے میں امامت کرنا بھی جائز ہے ایک کپڑے جانتے ہو نا بڑی چادر ہے اس کو لپیٹ لو تم سے لے کر سر تک اس میں تم آ سکتے ہو بڑی چادر ہو ہوگی نہ توجہ ہے یہ دوسرے حدیث ابو نائم کی یہ نقل کرتے ہیں ابن اوین سے وہ حضرت عمر سے وہ حضرت جابر اب زید سے یہ سب ابن عباس سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحمونا نبی علیہ اللہۃ و السلام اور نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت مہمونا کا نائق من سلامین واحد یہ دونوں غسل کیا کرتے تھے ایک ہی برتن سے اب انائ واحد کے دو ترجیحات غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے اللہ سبیل پہلے اللہ کے نبی بھی غسل کرتے اس کے بعد میمونہ غسل کرتی یا میمونہ ایک برتن سے غسل کرتی اس کے بچے ہوئے پانی سے اللہ کے نبی بھی غسل فرماتے تو واحد کا ایک مستاق ہے دوسرا یہ ہے کہ انائ واحد اللہ سبیل اشتراک کہ برتن درمیان میں پڑا کبھی اللہ کے نبیوں سے پانی لیتے ہیں اور کبھی ممونا تو اکٹھے پانی ایک برتن وائد کا یہ مزدا ہے اور اعلی ابو عبد اللہ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن اوینا ابن اوینا یہ امام بخاری کی تعریف ہے کہ کان ابن اوینا یقول آخرن ابن اوینا اپنے عمر کے آخری زمانے میں کہا کرتا تھا ان ابن عباس ان میمونہ یعنی ابن عباس میمونہ سے نقل کرتی ہے کرتا ہے لیکن وہ صحیح ما روا ابو نعم پہلی جو روایت ہے اس روایت میں کیا ہے ان ابن عباس ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ ابن عباس خود میمونہ اور نبی کا حال نقل کرتا ہے یہ ابو نعائم کی روایت ہے ابن اینا کہتا ہے کہ ان ابن عباس ہم میمونتا کہ ابن عباس نقل کرتا ہے میمونہ سے اور میمون اخبار کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک برتن سے گزر کرتے تھے سمجھ گئے ہو اب ابن اینا کی روایت میں اخبار ہے اور ابو نعیم کی روایت میں کیا ہے حضرت ابن عباس میمونہ اور نبی کے احوال کو جمع کرتے ہیں نقل کرتے ہیں تو کانبی و میمونہ یہ عبادت اچھی ہے اس سے کیا کہ ہم کہہ دیں کہ ابن عباس ان میمونہ نقل کرتا ہے ابن عباس ان میمونہ نقل نہیں کرتا ابن عباس حال النبی نبی و حال ممونا نقل کرتے ہیں مسئلہ حل ہے اچھا آگے آگے آسان ہے بھائی غسل میں جو ہے نا سر پر تین لف یا تین دول یا تین کا پانی ڈالنا چاہیے ایک, دو تین اس لیے کہ تکرار اپنے محل میں سبب استقمال ہے ٹھیک ہے نا جب ایک چیز کو بار بار مقرر کریں گے تو اس سے کمال فی العمل آتا ہے تو سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالنا یہ نبی پاک کی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اما خبردار آنا میں جو ہوں الا را سی سلاسن یا ہر چیز میں ہوں غسل کے لیے بیان فرماتے ہیں تو ففیز الا راسی سلاسن میں اپنے سر پہ تین دفعہ پانی ڈالتا ہوں شارے نے شار یوں فرمایا ایک یہ غرفہ ہے اور یہ کیا ہے لپ ہے تو فرمایا میں اپنے سر پہ تین دفع مرتبہ پانی ڈالتا ہوں یوں ٹھیک ہے آگے کو پہلے روایت میں اللہ کے نبی نے خود بیان کیا کہ میں اپنے سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں اب چادر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ڈالتے تھے اپنے سر پہ پانی تین مرتبہ آگے جو آسان ہے بتاؤ غسل کی کیفیت کیسی ہے جب ایک انسان جنب ہو جائے تو غسل کی کیا کیفیت ہے تو حسن ابن محمد فرماتے ہیں فکول تو میں نے کہا کال نبی صلی اللہ صلی اللہ, اللہ کے نبی جمع تین چلو پانی لیتے تھے سمفیز کے بعد پورے جسود پہ پانی ڈالتے فقال الحسن حسن نے مجھے کہا میرا جڑ کا سیر و شار بھائی میں تو ایک ایسا آدمی ہوں میرے سر کے اور داڑی کی بالکل